اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیباتی ما احل اللہ لکم ولا تعددو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اس کو حرام نہ قرار دو اور زیادتی نہ کرو ان اللہ اللہ حب المرسدین یقین اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وہ قلو بیمار رضاکم اللّہ حلال اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پکیزہ کھاؤ وط اللہ الذي ان تم مؤمنون اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو لا آخد کم اللّہ بالغی فی ایمان کم ولاکن آخدمۃ تم اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغف پر مواخذہ نہیں کرتا اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ اور ارادے سے قسمیں کھائیں فقفارت ہو اتآم و اشاراتی مساکین من اوسطی ماتوۃ امو نا اہلیکم او کس او تحریر و تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے وعلیکم السلام درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا فملم جو نہ پائے یام صلاحتی امن تو تین دن کے روزے رکھنا ہے لالی کا کفارا تو ایمان یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے ادا حلق تم جب تم پختہ قسمیں اٹھاؤ وحف کمر اپنی قسموں کی حفاظت کرو کزال ہی اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح بیان کرتا ہے تشکروم تاکہ تم شکر کرو تو یہ قسم کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر جو قسم اس نے اٹھائی ہے اس کے برخلاف کوئی کام کرنا چاہے یا کرے تو وہ کفارہ ادا کرے گا تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ یا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے لباس لے کر دے یا پھر ایک غلام کو ادا کرے ان تینوں کاموں میں سے جو جی چاہتا ہے اس کا وہ کر لے اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ تین دن روزے رکھے یہ قسم کا کفارہ ہے جب بندہ قسم اٹھا لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات کی قسم اٹھا لیتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا تو پھر اگر مجھے بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ جس کام کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کروں گا وہ کام کرنا بہتر ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے لیتا ہوں اور وہ کام جو بہتر ہوتا ہے وہی وہ کرتا ہوں جھوٹی قسم اٹھانا تو ویسے ہی منع ہے یا الشیطان آمانو لعلکم تفلحون ایولوں کو جو ایمان لائے ہو یقینا شراب جوا پتھر جن پر قربانیاں کی جاتی ہیں غیر اللہ کے نام کی اور تیر جن سے قسمت آزمائی لوگ کرتے ہیں یہ شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے جو ہیں گندے ہیں لہذا ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ انما یرید الشی قوم ایو کے اب نقم الداوت والبا فلخمری شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغذ پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے وہ یسدہ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ علی سالات اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نواز سے روک دے فل ان تم ہوں تو کیا تم بعض آنے والے ہو رکنے والے ہو یہ شراب جوا اور آستانے جہاں جا کر لوگ یہ غیر اللہ کے نام کی جانور دبا کرتے ہیں اور تیر قسمت آزمائی والے پہلے تیر ہوتے تھے آج کل قسمت آزمائی کی بڑی چیزیں نکل آئی ہیں ل... لاٹریاں انعامی کوپن انامی بانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لفظ انعام بول دیا ہے اور ہے وہی قسمت آزمائی لوگ قسمت آزمائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں گے ہو گیا ہو گیا تو پھر نہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے گندے کام ہے تو یہ لاٹریاں اور کوپن اور بانڈز اور اس طرح کی کئی کمپنیاں بھی وہ انعامی سکیمیں چلاتی ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی کہ یہ کوئی بھی چیز ہے اس کے خالی ڈبے یا پیکٹ وہ اتنی تعداد میں جمع کرو اور جمع کر کے ہمیں بھیجو ہم اس پر قرآن دازی کر کے انعام دیں گے اور یا پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈبے میں سے کسی کے کوئی نام نکل آتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ ڈال دیتے ہیں صرف لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے تو لوگ کہتے چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں کیا نکلتا ہے تو کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ یہ ناجائز کام ہے سارے لوگ قیمت خرچ کر رہے ہیں برابر ہاں میں ڈالے ہوتے ہیں نا وہ بھی تو خراب کرتے ہیں کام تو یہ قسمت آزمائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے ہاں وہی نا بہت زیادہ پھیل چکا یہ طریقہ کار اور یہ غلط ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ اگر تو ہو نا انعام انعام ہوتا ہے کسی کے محنت پر یا کسی کی اچھی کارکردگی پر اب مثال کے طور پہ یہ کہ کر دیں کہ جو آدمی مثلا ہماری یہ پروڈکٹ اتنی مقدار میں خریدے گا اس کے لیے یہ انعام ہے یہ ہوتا ہے انعام کہ اس بندے نے چلو زیادہ پروڈکٹ خرید لی ہے تو اس کے اوپر جس طرح تھوک کا جو گاہ کا آ جائے اس کے لیے کوئی رعایت ہو جاتی ہے چینی ہے مثلا ایک کلو لینی ہو تو اس کا ریٹ تو سب جگہ فکس ہے اگر کوئی پانچ دس کلو لینے والا آ جائے تو دکاندار کوئی ایک دو روپیہ اس کو رعایت کر دیتا ہے تو اس قسم کا سلسلہ یہ علیحد بات ہے لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہی طرز اور ایک ایک بندہ ایسا ہے جو کہ خریدتا ہی پہلی اور آخری مرتبہ اس کا وہ نکل آتا ہے اور جو روزانہ خریدنے والے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا ہے ہاں وہ طریقہ کار ان کو ایک ٹارگیٹ ہے نا جب اس ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو ٹھیک ہے مل جائے گا اور یہ جو دوسرا طریقہ کارتے چلاتے ہیں نا قرآن دادی ویسے شریعت میں جائیداد ہے لیکن قرآن دادی کے جو طریقے انہوں نے اپنا ہوئے نا یہ غلط ہے واتیع اللہ وطیر الرسول اللہ رسول کی اطاعت کرو ڈرو تم پسبر تم پھر گئے تو جان رکھو رسول کہ یقیناً ہمارے رسول کے میں تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے لئی صدینہ آمن يحب ادامت ان لوگوں پر جو ایمان لیا اور نیک سال اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے پہلے کھا لیا یعنی کہ پہلے اگر ان سے کچھ اس طرح کا کام ہو گیا وہ تو باطب ہو جاتے ہیں کوئی عرض نہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے اور ایمان لے آئیں ایک سال اعمال کریں پھر وہ ڈریں اور ایمان لے آئیں پھر وہ اللہ کا تقوع اختیار کرے اور نیکی کریں یہ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یا <تصفح> اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یقینا اللہ تم کو ضرور آزمائے گا شکار میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کہ جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے لئے علم اللہ یا خافو ہو تاکہ اللہ جان لے کہ اس سے غیب میں کون ڈرتا ہے فمن اعتداب علی کا فلاح و اداب تو جو جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اللہ اس کے لیے دردناک آزاب ہے تم میں سے جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار کیا متلوم تو اس کا بدلہ اسی کی مثل جس قسم کا جانور اس نے شکار کیا ہے اسی قسم کا چوپایا وہ اس کو دینا پڑے گا یحکم دو عدل والے انصاف والے جو جو پڑے گا وہ تک پہنچنے والی ہدی قربانی ہے یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تمہیں آزمائے گا کہ احرام کی حالت میں شکار تمہارے قریب قریب سے گزرے گا جس کو تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو یا نیدا بھی مارو تو اس کو تم قتل کر سکتے ہو شکار کر سکتے ہو ویسے تو شکار کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اور تیر مار کے اس کو دور سے قتل کیا جاتا ہے شکاری جانور کو تو لیکن احرام کی حالت میں اللہ آزمانے کے لیے شکاری جانور تمہارے قریب قریب رکھے گا تاکہ پتا چلے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کس کے پاس صبر ہے اور اگر کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی جانور کو شکار کر دیا احرام کی حالت میں تو پھر اس کو جس قسم کا اس نے جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور اس کو قربانی دینی پڑے گی کعبے میں لے جا کے کیونکہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کیا گیا کہ یہ وہاں جا کر قربانی دیں ایسا ہو وہاں شکار والے دے ہاں آتے ہیں اب بھی آتے ہیں ویسے حرم میں تو ویسے ہی شکار کرنا منع ہے آج کل تو خیر لوگ جاتے ہی ہوائی جہازوں پر اور گاڑیوں کے اندر ہوئی. پہلے وہ پیدل چلتے تھے نا تو پہلے وہ جنگلوں میں سے بلد راستے بلد میں سے کئی چیزیں اس طرح سامنے آتی تھی اور لوگوں کا کھانا پینا وہ ظاہر یہی کچھ ہوتا تھا او کفارا تم تعام مساکین یا پھر کفارہ دیں وہ مساکین کے کھانے کا عیدرزالی کا سیاح مار یا اس کے برابر روزے لیذوق رب قال امره تاکہ هو اپنے کام کا ببال چکھے اف اللہا عما سلف جو پہلے گزر چکا اللہ نے اس سے در گزر کیا معاف کر دیا ہے فمن عادہ اور اس نے دوبارہ کیا فینتقم الله منه تو اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا واللہ عزیز ذن اللہ تعالی سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے وحل لكم صيد البر بحري وطعاموه متاع لكم وللسياره تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے سامان ہے اور مسافر کے لیے یعنی احرام والا آدمی وہ خشکی کا جانور شکار نہیں کر سکتا لیکن اگر سمندری سفر پہ ہے بحری جہاز کے ذریعے مثلاً سفر کر کے حج کے لیے جا رہا ہے تو سمندر کا جو شکار ہے پانی کا شکار وہ اس کے لیے جائز ہے وہ کیا جا سکتا ہے مثلاً مچھلیاں وغیرہ پکڑ لے تو یہ سمندر تم اور تم پر خوشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تم جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے دروازہ بند کر دے الحرام اللہ تعالی نے قبا جو کہ حرمت والا احترام والا گھر ہے اس کو اللہ تعالی نے بنایا ہے قیام للناس لوگوں کے لیے قیام کی جگہ شہر الحرام ولہری ولقلاءدا اور اسی طرح حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹوں والے جانوروں کو ظالی علم یا اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے جانتا ہے وہ ان اللہ بالکل نشین علیم اور اللہ تعالی یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ان اللہ شدید القاب و, رعقاب و ان اللہ غفور الرحیم جان رکھو کہ یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ما الرسول اللہ البلاغ رسول کے دن میں نہیں ہے مگر صرف پہنچا دینا ہی وہ اللہ ما تکتمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو قل اس طبی خبیص و طیب کہہ دیجئے کہ خبیص اور طیب یہ برابر نہیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ولو اجب کا کسرت خ خا ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ہی ڈالے فتح اللہ الالباب تفلحون. لہٰذا اے اقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا ایوہ اللہ آمنو لا تسألو عن تسوکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی گئیں تو تمہیں بری لگیں گی وَإن عنها حين القرآن و اور جس وقت قرآن نازل کیا جاتا ہو اس وقت تم اس کے بارے میں سوال کرو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی اف اللہ عنها اللہ نے اس سے ان سے درگزر کیا و اللہ غفوری اللہ تعالی بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے قلص ال قبل کم اس کے بارے میں قوم نے تم سے پہلے سوال کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اکثر اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام یہ جانور ہیں جنہیں یہ متوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جب وہ پانچ بچے جنتی تو اس کا کان پھاڑ کر یہ حمل و رقوب ترک کر دیتے نہ اس پہ بوجھ لالتے نہ اس پہ سواری کرتے اس کو یہ بہرا کہتے تھے سائبہ یہ نظر مان کر چھوڑی گئی اونٹنی اسے گھاس اور پانی سے نہیں روکا جاتا تھا جہاں سے مرضی گھاس چرے جہاں مرضی جس کا مرضی جا کے پانی پیئے کوئی اس کو روکتا نہیں تھا یہ بتوں کے نام پر نظر مان کے چھوڑتے تھے سائبہ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جب وہ 6 بچے جن لیتی تو ساتواں بچہ اگر مردہ ہوتا فوت شدہ تو مردوں کے لیے اور مذکر ہو تو عورتوں کے لیے اور معنس ہو تو اس کو آزاد کر دیتے تھے ہاں جی تو اس کو کہتے تھے وسیلہ خام یہ بکری ہوتی تھی یہ وسیلا ہو بکری یہ چھ بچے جنتی اور ساتواں بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو وہ مردوں کے لیے ہوتا تھا ہوتی تھی آزاد کر دی جاتی تھی کہ یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں اور اگر نر بچہ جنتی تو پھر وہ عورتوں کے لیے آزاد ہوتی خاص ہو جاتی اور اگر وہ مادہ بچہ جنتی تو پھر اس کو بتوں کے نام پر وہ آزاد کر دیتے تھے حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی سلم سے دس بچے پیدا ہوں اس کو بھی یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام یہ کچھ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ کافروں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے وئی داقیر کالب الاما وجدنا علیہ آباانہ اور جب ان کو کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا اوکان کیا اور اگر ان کے آبا ہوں کہ وہ نہ جانتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں یادین امن کم اے اہل ایمان اپنے آپ کو بچا کے رکھو لا یا ضروری تم کہیں نہ نقصان دے دے تم کو وہ شخص جو گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت پر ہو اد اللہ ہی مرضی حکم آ اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے تو وہ تم کو خبر دے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے یادینا شہادت غرب تماس اہل ایمان تمہاری آپس میں شہادت گواہی جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے وسیعت کے وقت اپنے میں سے دو عدل والے یا دوسرے دو آدمی جو غیر ہیں اگر تم زمین میں چل پھر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچے تہ بھی ہما من ہماج سال تم ان کو روکے رکھو نماز کے بعد یعنی نماز عصر کے بعد تک فیقسمان بہ انر تب تم اگر تمہیں شک ہو تو وہ قسمیں اٹھائیں اور کہیں لانشتری بھیانہ ولاقانہ قربا ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہو ولا نکھ تم شہادت اللہ اور ہم اللہ کی گواہی کو نہ چھپائیں گے ان المن العاتمین اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے یعنی کہ موت کے وقت اگر بندہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کے اوپر دو آدمیوں کو گواہ بنائے دو آدمیوں کے سامنے وصیت کرے تاکہ وہ صحیح طور پر گواہی دے سکیں اور اگر بندہ مسافر ہے کہیں سفر پر جا رہا ہے اور اس کی موت واقع ہونے لگی ہے مثلا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا اس کو نظر آتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اب وہاں اپنے تو ہیں نہیں بے گانے سے تو ان کو وصیت کرے تو ان میں سے بھی دو بندے ہوں لیکن بندے ایسے ہونے چاہئیں جو عدل انصاف والے ہوں اور پھر اگر بندے کو یعنی کہ اس کا امید اور یقین ہو کہ کچھ وقت تک ابھی میں زندہ رہ سکتا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نماز عصر کے بعد تک روکا جائے جن کو وصیت کی جا رہی ہے اور ان سے قسمیں لی جائیں کہ یہ اس کے اندر تبدیلی نہیں کریں گی فَإن عُسِدَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اور اگر اطلاع پالی گئی اس بات پر کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار یعنی کہ انہوں نے رسیت کے اندر کوئی تبدیلی کر لی ہے اور اس کی وجہ سے یہ گناہ, گناہ والا کام انہوں نے کیا ہے پھر اگر اطلاع پالی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں مقامہ اولا تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے یعنی اگر محسوس ہو جائے کہ گواہی دینے والوں نے جو انہوں نے وصیت آ کر بیان کی ہے کہ بھائی اتنے مرتے ہوئے یہ وسیعت کی ہے تو اگر کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے اور کوئی وعد دلیل نہ ہو تو پھر جن کے اوپر وصیت میں جن پر زیادتی ہو رہی ہے وصیت کی وجہ سے تو ان میں سے دو آدمی کھڑے ہوں اور وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ جو بیان بات بیان کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے یا اس نے یہ فلاں فلاں غلطی کی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یا ہمیں اطلاع بھی لیا یا پتا چلا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے ان لوگوں میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جو زیادہ قریب ہوں یعنی کہ زیادہ قریبی ہوں وہ کھڑے ہم نے ظالمین اگر ہم زیادتی کریں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے شہادت علا و جھیا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں او ان ترد یا اس بات سے دریں کہ ان, کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اللہ اور اللہ, سے لا القوم اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یوم اللہ رسول جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا فیلب تم تو پوچھے گا کہ تم کیا جواب دیے گئے قالو کہیں گے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے انکا انت علام الغیوب یقیناً تو ہی غیبوں کو بخوبی جاننے والا ہے اذ قال اللہ یا عیسی بن مریم جب اللہ طرح کہے گا ہے عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیکہ وعلا والدتک میری اس نعمت کو ذکر کر دو جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر اذ ایتو کبھی روح القدس جب میں نے تیری تعیید تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ تکلم الناس فی المہد وقالا تو لوگوں سے کلام کرتا تھا گود میں اور قبولت میں قبولت کہتے ہیں چالیس سال کے بعد کی عمر ادھیر عمر کتاب اور جب میں تجھ کو کتاب اور حکمت اور, اور انجیل سکھائی وینی کا ادنی اور جو جب تو پرندے کی شکل کی طرح مٹی سے میرے حکم کے ساتھ پیدا کرتا تھا فتن فی تو اس میں پھونک مارتا فتح بھی ادنی تو وہ میرے حکم سے پرندہ اندھی اور تو اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا وہ کفک بنی اسرائیل کا اس جیتاب اور جب بنی اسرائیل کو میں نے تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیان لے کر آیا فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے انہوں نے کہا یہ تو صرف واضح جادو ہے و اذ وحيت الى اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی ان امنوا بي وبرسولي یہ و... یہاں وہی سیرات الہام ہے کہ جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا ان امینو بی و بالرسول کے مج پر اور میرے رسولوں پر رسول پر ایمان لاؤ قالوا آمنا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے وشهد بی اننا مسلمون اور گواہ ہو جاؤ کو جائے ہو جا کے بیشک ہم مسلمان ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم الا یستطيع ربک انزل علينا مائده من السماء جب حواریوں نے کہا اے عیسا بن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل کرے دسترخوان نازل کرے یہ اس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت المائدہ ہے مائدہ دسترخوان کھانا قالت تقلاها تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قالوا نريد ان ناكل منها تو کہا انہوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں و تطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں و نعلم ان اور ہم جان لیں کہ اپ نے ہم سے سچ کہا ہے و نكون عليها من الشاهدین اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں قال عيسى عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم وربنا انزل علینا مائدتا من السما اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخان نازل کر تکون لنا عیدا لئولنا وآخرنا وہ ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لئے اور پچھلوں کے لئے وآیتا من کا اور تری سے ایک نشانی ہو ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما وانتا خیر الرازقین اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے قال اللہ علیکم اللہ نے میں میں اس کو تم پر نازل کروں گا فَمَن منكم تو اس کے بعد جو تم میں سے کرے گا ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دو جہانوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دوں گا اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو قال سبحانک مَا يَقُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِي سَنِي لی بِحَقُ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے میرے لئے یہ جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہ ہو اِن كُن تُقُلْتُوهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو تھی تو تو اس کو جانتا ہے ما فی نفسی ولا ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا ان کا انت اللہ یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے معلوم علامہ امرتانی بھی میں نے ان کو صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا ربی و کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود تھا تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا کن تنتر تو ان پر نگہ بان تھا وہ انتہد اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو یقیناً تو ہی اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا لہم جناتری ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں آبادا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ردی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک فوج العدیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ ملک اسماوت ہن اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے ان کے اندر ہے وہ علا کل الشین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے